یک البرقو قریب ہے کہ یہ بجلی یکتفو ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ اچک لے لیکن زیادہ سے ہی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یکتف ان کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں یہ شاہد القادر صاحب رحمت اللہ نے ترجمہ کیا ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ اچک لے تو, تو ہمیشہ کے لیے بینائی ختم ہو گئی اور خیرہ کر دے تو خیرہ کا مطلب ہے بجلی جب شدید کونتی ہے تو آدمی کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں گویا کے اندھا ہو جاتا ہے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی آنکھوں کو اندھا کر دے یعنی اصل میں تو بینائی زائل نہ ہو لیکن وہ بجلی اتنی شدید ہے کہ آنکھوں سے ان کا نظر آنا بند ہو جاتا ہے تو جتنی بھی شاہ صاحب رحمت اللہ کا ترجمہ بہت اچھا ہے جوتافو کا ترجمہ کیا نا کہ بجلی ان کی آنکھوں کو کھیرا کر دے فائدہ دیکھیے اس کا کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ابا جب بھی یہ بجلی روشن ہوتی ہے اللہ ان کے واسطے مشف ہی یہ اس میں چلنا شروع کر دیتے ہیں تو اگر ترجمہ کیا جاتا کہ ان کی آنکھوں کی روشنی اچک لے تو پھر تو ختم ہو گئی تو پھر یہ چلتے کیسے ہیں شاہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے یعنی وقتی طور پر اندھے ہو جاتے ہیں تو نتیجہ یہ کہ ان میں روشنی بہرحال آنکھوں کی موجود رہتی ہے تو جب وہ سنتے ہیں ان چیزوں کو کہ جہاد ہے مال غنیمت ہے مسلمانوں کا غلبہ ہے ان کی حکومت بنے گی یہ چیزیں اس میں چلنا شروع کر دیتے ہیں اسلام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں یہ ہے ان لوگوں کی حالت جن کو مفسرین نے کہا کہ پہلے تو واللہ بل کافرین پہ بات ختم ہو گئی یہ وہ منافق یا یہودی ہیں جن پر موہر لگ گئی اور یہ جو بعد والی اس میں آیت آخری بیسویں آیت میں صرف ایک آیت میں یہ مثال دی جا رہی ہے اس آیت کریمہ میں وہ لوگ مراد ہیں جو یہودیوں یا منافقینوں دونوں میں سے کوئی بھی جماعت آپ لے لیں وہ خود بشارے بس تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا ادھر درمیان میں تھے مزبزبین بین ازالک وہ کبھی ادھر ہو جاتے تھے کبھی ادھر ہو جاتے تھے ٹھیک کل جب بھی وہ بجلی چمکتی ہے مشف اس میں چلنا شروع کر دیتے ہیں وہ ایزا اور جب اندھیرا ہوتا ہے ان پر کاموں کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں جب بجلی کندی تو چند قدم آگے بڑھ لیے اسلام کی فتح مندی دیکھی مسلمانوں کو دیکھا ان کے حالات اچھے ہو رہے ہیں تو دل ایمان کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور جب مسلمانوں کو دیکھا کہ تکالیف اور مسائب اور یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں تو پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ الگ ہو جاتے موم نے مستوی میں لکھا ہے کہ ایک, ایک آدمی تھا اور بہت ہی بے حال ہو گیا خدا کی عبادت کرتا رہتا تھا اللہ کو یاد کرتا تھا بہت ہی جب تنگ اور دستی آئی اور فقیر ہو گیا تو بیٹھا ہوا تھا کہیں موت کے انتظار میں کہ اب کیا کروں تو سامنے سے اس کے گھوڑے گزرے اور گھوڑوں پہ جو آدمی بیٹھے ہوئے تھے وہ سرک برف لباس پہنا ہوا اور گھوڑوں پہ سونا چاندی کے زیورات بھی پڑے ہوئے اور بہت وہ تو اچھا جلوس تھا تو اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو اس نے کہا یہ امیر شہر جو ہے نا گورنر یہ اس کے غلام ہیں نوکر ہیں اس کے تو بڑا حیران ہوا جب جلوس سارا نکل گیا تو بڑا متاثر ہوا اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہنے لگا کہ اپنے نوکروں پہ مہربانی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اگر نہ آتا ہو تو ہمارے شہر کے امیر سے ہی سیکھ لے کہہ تو اس نے بات کچھ دن بعد لڑائی ہوئی بڑی شدید اور کوئی آدمی آیا اور اسے پکڑ کے لے گیا اور اب جو یہ کھڑا ہوا تو وہ سٹبل میں گھوڑے آنا شروع ہوئے وہ غلام جو اس دن گزر رہے تھے آنا شروع ہوئے کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے اور گھوڑوں میں کسی میں تیر لگے ہوئے ہیں نیزے لگے ہوئے ہیں تو بڑا پریشان ہوا تو وہ جو بزرگ اس کا ہاتھ پکڑ کے دکھانے لائے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں خواب میں یہ کھا گیا کہ اسے کہنا کہ ان سے ذرا قربانی دینا بھی سیکھ مالک کے لیے قربانی کیسے دیا کرتے ہیں؟ تو یہی بات ہوتی ہے کہ ان منافقین کا حال یہ تھا کہ وہ جب یہ دیکھتے تھے کہ اسلام تو وہ اس کے قریب آ جاتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس تو بڑے مال غنیمت یہ چیزیں آ رہی ہیں اور جب دیکھا کہ تکلیف اور مصائب یہ چیزیں برداشت کرنی ہیں پیچھے ہٹ جاتے تھے اس لیے وہ کہتے ہیں یہ تیسری مثال یہ آخری آج جو ہے ان کے متعلق ہے اللہ نے فرمایا بزا اسلم علیہم کاموں اور وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس وقت جب انہیں نظر آتا ہے کہ کوئی قربانی دینی پڑے گی بولو شاہ اللہ اور اگر اللہ چاہتا لذا بسم تو اللہ تعالی کیا کر لیتا ان کی ان کی سماعت کو سلب کر لیتا خدا نے ان میں جو تھوڑی بہت طاقت رہنے دی تھی وہ بھی خدا چھین لیتا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یختف کا ترجمہ جو شاہ صاحب نے کیا ہے نا کہ ان کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں یہ نہیں کیا کہ اچک لی جاتی ہے زیادہ مناسب ہے تو ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے اللہ اور اگر اللہ چاہتا تو کیا کرتا ان کی جو بسارت ہے تھوڑی بہت جو دیکھتے ہیں اسے بھی چھین لیتا اور جو سماعت ہے جو سنتے ہیں اسے بھی چھین لیتا ہاں سماعت پہلے آئی اور بسارت بعد میں ان اللہ اعلیٰ کل شعین اور اللہ کیا کرتا ہے ہر چیز پر قدرت ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی لیکن اس نے اس لیے یہ کچھ نہیں کیا کیوں نیچی نہیں چینی تاکہ اپنے اختیار میں جتنا کچھ کر سکتے ہیں کریں یہ تو اس نے اختیار دیا یہاں تک مکمل ہو گئی یہ بات سمجھ میں آ گئی تین جماعتیں ہو گئی مکمل